بے سنوں کرتا ہے ایک دین دا ہر پہلو بیان کرنا فرض ہے ہر ایک تک پہنچاوان فرض کہیں جیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بادشاہوں کو خطوت مبارک لکھیاں اونچلی ستا دے تبلیغ اونچلی ستا دے تھی ہر تک ولا پہنچے جے اونچلی ستا دے تھی نا ہر تک پہنچے لیے جنگلوں وچ بچہ بچہ جان دے ہوں ج فتر ہے نا جی اغوا کر چپ کر کے حکومت کو زندگی بندے جرا کو تھوڑا تھے آپ حکومت شرابا پی سن گانے والے آم تھی سن والا قرآن شریف تھی عذاب ہے جی کما پکنا ہون دی بے فرمان ہے فتح بے فرمان کو کیا ہے سارے وردے پیدل راجی روٹی نصیب مشکت کام آج کیا آیا شہ بے فرمانی ہے بلہ خوف کانی خوش خوش تھے ودوں اچھا ڈر ہوے تو میں چل پڑھیا تو پڑھی ہو وہ ٹھیک بابا ہدیس پا کے بدماش ہوئے نوجوان بہت آم تھی ویسی باقی آخر کچھ نہیں وا باہر والے یہ انتہا کو یہ اللہ کا طریقہ اللہ, حضور, کوئی اللہ بنا. بھی عذاب بن یہ بم بھی عذاب بن ہے آخری نجیہ پھٹنے نجیہ بھا جہاں جہاں حدیث پاک ہے زلزلے حسن بھا جہاں جہاں پتھر بستن شہر زمین اجدھن سوئے سنے حدیث پاک ہے دنیا ساری مادیت بناوٹ توڑ مادیت نہیں توڑ روحانیت فوج کے نا مادی وسائل کافر کا مسلمان ابو تھے تھی تھی جب مسلمان کہ جو اسلام دا انکار کرنا اسلام تو ہر بندہ جلے مکلف ہے حکومت بچ ہوئے اللہ کی کون بھائی سزا جو اللہ کبر کو پوچھو گڑ گڑ ہے آخری رام کا من مراد نبی بہت فرق دعا منگی ہر وقت دعا لے منگو اللہ کو بے جو آ اچھا میرے گھر آئے سن راستہ روکی جیسے گلا سن مینو دے دن پتہ چلا سی <سؤال> جھوٹ اور کفروں بغیر لڑنے کے گزارا اسلام میں صحیح بات ہے تو تسلیم کرو غلط ہے جواب دے کر خاموش کرو لڑنا تو کافروں کا طریقہ ہے بدماش بیٹھا نا دیر دے دے چور تو ایک نام کڑا سنیلا ماں کو چرکا سا سٹ سال ہے مامولی گال اپنا بنا بیٹھے زمین مکرو سمجھ میرے کو سائنہ کیا کوئی زمین جلے سارے بنے بیٹھے سکھر حیٹیا ان زمین ماں ہو سارے کیا ہا بدماش آخر سارے اگر یار لوگ ماکیچتے ہیں میری کو چھو دماغ خراب وہ سارے پی گئے یار یہ وی گڈ ماری زمین ماں میرے کو دا جواب ہی کہیں تی میں کہرکی علاقے میں زمین کو ماں سمجھ دیں مظفر گڑھ ہاں ہر کوئی سمجھ دے مصاری کو اکھوا گیا جیلے مائے کیا مائے مائے نہیں مانے تو جواب دیا اہمیت سوڑے نہ دیا بیچوں جیلے لڑتے ہیں تو کوئی جواب کہنی ہوتا کافر نہ طریقہ اللہ اسلام میں تھی دیکھو اتھا موسیٰ علیہ السلام کو مطالبہ تھی نبی جو ساکو اللہ تعالیٰ لکھا کیوں ہی جہاں سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ جی بہ سلطان والے جوش مرے مار اللہ اللہ تعالی سارے دعا منگی پھر مالک زندہ فرمایا مطالبہ سوال ہے سخت کیوں اللہ تبارک تعالیٰ دے بچے آخر اللہ تب تعالقے اللہ جواب نے دیونا کمزوری ہے کنو ساتھ دا تعالی فرمائے محبوب ہی جو دا دا جواب مہاسر میں یہاں جن کو باہر بیٹھے چیٹ لاڑی والا یار میں ماں بننے میںگیش تناب چھو میں یار ماں پان دو پشا بھی ہوش ڈاری کو سلاب جواب اپنی اہمیت اچھا روک ہی دونے چیزتا ہے والا کیوئے بچے والا کیوئے بچے اللہ تعالی بچائے یہ جس جگہ تے حضور صبح جانا ہے پرگرام واستے اچھو ہی آگ رہ سنسنگی تقریر سنان واستے بے اندے پہا جی اچھا وہ پھر انہوں نے ادھر آگے سبا بانی ہے جی سبا بانی ہے واہ اللہ تعالی بچائے اچھو انہوں مرادے روک ہی دا اللہ بڑا چیشتی صاحب نے جندت بعد اگر ایتو سو میرنہ گاہل کی تھی پھر نراز ہو سکتا ہے آسان جس ٹیم تبلیغ واسطے نکلیئے تھے پھر ہی نہیں سوچنے کہ کوئی گاڑا دے رہے ہیں آسان صحابہ کو سیدہ بیٹھے, بیٹھے بچے نہ میڈا اللہ ہلے کو بنا لیتا شیرازی صاحب می کو بولا تقریر حالات خراب سٹ کو آدمی بیٹھا لڑن چاہتے سوال کر د سارے درویش پینتری درویش لے لیا فٹ دور نیڑے نہ میں پوری لے, لے میں تک پہنچ ہی نہ سکیا شراز صاحب میرے پیچھے لکیا کرا انہوں نے فائرنگ شروع کی تھی تاہ درویش بھی ہٹی خالق فائرنگ کی تو یہ درویش شراز صاحب گھر کے ان کے میں شراز صاحب سب ہیں وہ تھے اس 60 ادمی ترے حصے تھی جی. چار سے سرکان نہ چار انہاں اکھیا پتہ نہیں کیڑی سڑک پندرہ پندرہ بندے تھی کار تری کرائے دے میرے کو پتا لگ گئے وہاں سبیہاں میں نے ناظرین سارے پروگرام بینیاں ہویا پولیس کا میں کش رہا سر گئے مدر جا کدم پولیس تیری پوزیشن میں دیکھ گئی اساں گھر میں اے آکھے نہ میں باہر گئوں اساں دا پندرہ درویش ابگو پندرہ سوڑا پندرہ میں ستارہ پیچھو اساں گھر دیئے اساں گھر دیئے مولا ساں گھر دیئے مولا ساں وہ تھی کہ چاہو جاہیں دے تکتی ساڑھے کالاڈ پائے تری اوڈا والا دیل نہیں رکھی پچھوں میں کو فون کی تے درویش دی ایس پی تاڑے پچھوں میں وہ والا دمی دار میں کل آئے اون ہے دشاہ اون دی ہے ہی یارو ایک وڈی ود، گڈی ہے ہی جاری تھوڑی جی وڈی دے دے سا سا. والا والا پرچے میں <laughs> تم کیا کرا پندرو پائے گے ایک چوڑی نے چار پانچ بندے میرنا لانوی لڑتے رہے گئے لڑکا اتنا آیا وہ نو دیر بھی کر حکومت حکومت مسجد بری جی گھر بیٹھا کر سوال کرو جب دے سا مسجد بری پی بندر حضرت تقریف پروگرام بڑے نسا آئے اللہ سبر میرے درویش میں درویش دسے سور وہ میں اے سور حق نہیں مرضی آوے سور بچے میں <laughs> ماول پکڑ اور دیچوں میں دیت سنگیبی سنگیبی سنگیب کو پتہ ایسا کو آدھا دے کہ ماں اونوے میری عادت سمہ بیان کرے بہتا ہوں چیئے کہ اللہ علاقہ والوال بچا چلی وہ کہا جنے پا بات اللہ رکھے دے کون چکھے دیت مجھے دل سانی اپنے دیکھو نہ محلات دیکھو کچھ گرو سا والا وغیرہ دین بھی نماز روزہ تو میرے گیتے یار فرما مقصد یار بلالہ میں ذکر نیکی حدیث اللہ نے فرمایا اے بے شک میں نے دوش من سمجھا یار بلالہ میں نے یہ حدیث با اللہ تعالی فرموسی ساتھ ہی بیان کوفہ مخالفت ہے ثاني بالکل ہے یہودی اور فنا فی یہ یہ صادی حکومت فنا اے اے فیل حکومت اور یہودی شیطان نا ساری حکومت بولے بل واسطہ یہود شیطان بولیں گے عوام بولے بل واسطہ حکومت شیتان بولے کہ ملکیت ہے اور وہ جو تھی میچ بیٹا راولپنڈی نے ایک جگہ ہے انہوں نے عدالتوں میں اچھا سیاح لوگ پاکستان کو ریاست مروب نہ باشم باہر ہاکم کے, اندر کے اندرونی سلطنت محبوب نہ باش او سوری حا کہ محبوب نہ ہو محبوب ہونے کی بیٹھے باہر نکل سارے خلیف جائے باہر ترتے پھر عوام دکھبار بہن لو بیٹھے ہی گل متا عوام گولی مار دے حکومت نہ آکھو سکول الیا کوئی لٹی جال نہیں ہے حکومت تے گلہ کرو نال تھیوں ضلع والا سکول الیا کوئی تد نہیں تھا کوئی وہ بہت اتی سیاں کا بھی جائے وہ مارے جائے اگر وہ ٹھیک ہے تو غرت ہوے اپنا ہوندا دشمن تھوڑا یہ دوسرا کلاس ہے ادھر چمچ یہ ہاں ہنے بڑے ہی ہیں بس آخر اس ایک کو اس کا بیچو سیرری جتنی مسجد ہر وقت مطلب باہر میں آئے ایک درویش میں کوئی سے تقریب کر رہا ہے میں کہا اللہ علیہ وسلم گا تو روزی کمندہ کم so <ancaise> سے نہیں حالی روزی کماؤ کہ ناں سے میں حالات بنائی تھا بڑے پیسٹر میں یہاں بیرات کے متقریب کی تھی میں صغیرے فون آگے سے مجھے مجھے کٹ چونے میں میں اندر سے گوہ چاہاں آگا میں اللہ کا دیکھو کم وہ پنچ چی سال سے ہی تو پر سال آپی شادی گیے درویش دے دی بڑا خوش ہے اللہ دے دے تعالیٰ کوئی نہی بدھ سکتا نہ کوئی روک رونا جو آئی بندی پی تو بڑھ دے بالکل بندی پیٹو ربد ہو اللہ کوئی وقت نہیں التاف پیسے لاتے والا پہ گزارا تھا کی ضرورت پائے مجھے کوئی نہ ہو یہ السلام علیکم ایسی تو بابا کے بھی ہے میں فلاں اللہ تعالی ناموں ایک مدد بھی جائے میرے پیسے ودنے لا بیا بندہ میں بیٹھا. بندہ نا بیٹھا ہوں فوڈ کے لیے ضرورت ہے میں کہوں میں بندہ دے پیسے ودنے ابھی میں کہ ودنے میں کیا جتنا زور ادا لے کے نہوا سکتا ڈیڑھ لکھ روپیہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ دینا پہ مدرسا <laughs> سال دا پورا میں ساڑھے دانے پورے تھی گے بلاو ساڑھے درمیش ہوا دو ہے دن کوئے ساڑھا نام مراد دا سا ہزارہ ماندی دے دیو دیو وہی مردانے دن دا نہیں نہیں گے دیکھ پورے تھی میں جلت تھی پورے بھیان ساڑھے سال دے وہ کبکہ چیہ دیو ایک پیر فون کیسے لینا نا ہے کوئی دے کیا علیاء کرام نہ جائزہ لیتے تھے میں نے کہا بھائی مان ما لینے کی بات نہیں کی میں نے مانگنے کی بات کی تو ثابت کر کوئی ولی نے کسی سے مانگے ہوں دینے تو وہ مانگتا نہیں تو ایسے دے کوئی لے لو فرماتے ہیں کسی کی خود بلا چوک تجرف نے غلط کہا <laughs> یاد کہنا پیسے پیرا نہیں منگ سکتا اگر پیر صاحب پیسے تھے پورا زور لزار سال ٹھیک ہے میرے جر میرے گرو سومو. سومو. سومو. سومو. سومو. سومو. میاو نا جی میں فون کیا